amina wa yahi illa sala muhayyala wa may yuhlis para hadira wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayra alhadith kitabullah wa khayra alhadiy hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha قال اللہ, يا قو انفسكم نار الناس والحجار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے تحریم نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کچھ نصیحت ان کو کی سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک انسان ہلاکت اور بربادی سے بچاؤ کی کوشش تب ہی کرتا ہے جب اس کی زندگی میں اس بربادی سے اس مصیبت سے بچنے کی فکر ہو اور انسان کی زندگی میں بچاؤ کی اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر تبھی پیدا ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں یقین ہوتا ہے ایک انسان کے دل میں جب یقین آ جائے اس کو احساس ہو جائے کہ آقرت میں معاملہ بڑا سنگین ہے آقرت کی بربادی دنیا کی بربادی کے مقابلے میں زیادہ بھیانک ہے آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے آخرت کا عذاب آخرت کی سختیاں آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبتوں اور سختوں اور عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جب واقعی اس کی زندگی میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں فکر بھی پیدا ہوتی ہے اور جب فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی پیدا ہو جاتی ہے اس اعتبار سے انسان کی زندگی میں یقین وہ بنیادی چیز ہے جو اس کی زندگی میں حرکت پیدا کرتا ہے پہلے یقین دل میں حرکت پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں حرکت پیدا کرتا ہے ایک آدمی آخرت کا یقین اگر نہ رکھتا ہو تو اس کی زندگی میں لا پرواہی اور برائیاں آ جاتی ہیں لیکن جب آخرت کا یقین اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر آخرت کے لیے وہ دوڑنے والا آخرت کے لیے کوشش کرنے والا بنتا ہے اللہ رب العالمی نے قرآن کریم میں فرمایا یا اے ایمان والو او انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو وہ اہلیکم اپنے گھر والوں کو نام ایک آگ سے وقو دلہ وجا جس کا ایندھن جس کا فیول جس سے وہ جلے وقو دلہ اس کا ایندھن لوب ہیں اور والحجارہ اور پتھر ہے علیہ کسم خود پر ایسے فرشتے مقرر ہیں اس آگ پر اس جہنم پر اس کے ذمہ دار ایسے پیسے ہیں غیلا شداد جو بڑے سخت ہیں بڑے مضبوط ہیں لا یاسون اللہ عمر اللہ تعالی نے جو حکم ان کو دیا ہے وہ اس کی ہرگز بھی ناپرمانی نہیں کرتے ہیں وہ پلون اسمرون اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور اگر واقعی ایک انسان اس ایک آیت میں غور کر لے تو اس کی زندگی بدلنے کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے یہ سور اکتحریم کی آیت نمبر چھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ذکر یہ قرآن سارے عالمین کے لیے ذکر ہے یاد دہانی ہے جو آدمی بھولا ہوا ہے اس کو یاد دلانے والی کتاب ہے دنیا میں کھو کے آدمی آ کو بھول جاتا ہے لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر وہ بھولی ہوئی بات پھر سے یاد آ جاتی ہے دنیا میں آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے دنیا کی چیزیں ایک انسان کو غافل کر دیتی ہیں لیکن جیسے ہی قرآن کریم کا مطالعہ انسان کرتا ہے اس کی غفلت دور ہوتی ہے اس کا دل جاگ جاتا ہے لہذا ایک ایمان والے کا قرآن سے جڑا رہنا اپنے ایمان کی تازگی اور حیات کے لیے ضروری ہے اس لیے قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام روح ہے وہ کزاری کا اوئی نا کا اور اے نبی ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وہی کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نام بھی تو ان میں سے ایک نام کیا دیا روح روح کیا ہوتی ہے ایک انسان کے جسم میں اگر روح روح باقی ہے وہ زندہ ہے اس کی حیات باقی ہے لیکن جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کی حیات ختم ہو جاتی ہے اسی طرح سے انسان کے دل میں اگر تو اس کے دل میں اگر وہ کا علم ہے اس کے دل میں اگر اللہ کی یاد ہے تو ایسے انسان کی زندگی باقی ہے لیکن جب اللہ کی یاد زندگی سے نکل جاتی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کی جسم سے روح نکل جائے ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا اللہ تعالیٰ سے تعلق باقی رکھنا اس کی حیات ہے اس لیے آپ دیکھیں گے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو یاد نہیں کرنے والا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مدعا ہے معلوم ہوا کہ زندگی میں حیات کہاں سے آتی ہے ایک زندگی تو وہ ہے جو روح والی ہے لیکن کیا یہ زندگی, زندگی زندگی ہے اگر یہ زندگی اللہ سے تعلق کے بغیر ہو تو یہ جانور کی زندگی ہے اگر واقعی ایک انسان کی زندگی اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہو تو پھر یہ زندگی جو دل میں اللہ کا تعلق ہے یہ دل کی حیات ہے اللہ سے تعلق کا ہونا یہ دل کی زندگی ہے ورنہ آدمی کا دل مر جاتا ہے اور اگر آدمی کا دل مر جائے اور وہ زندہ ہے ایسی زندگی کا کیا فائدہ ایک انسان اس کا دل پتھر ہو جائے اس کے دل کی حیات ختم ہو جائے اور دنیا میں زندہ ہو ایسی زندگی اور بھی زیادہ شر کا ذریعہ بنتی ہے کہ جب دل تک ہو جاتا ہے تو زندگی میں گناہ آتے ہیں جب زندگی میں گناہ آتے ہیں تو زمین میں فساد آتا ہے تو ایک انسان کے دل کا اللہ سے جڑے رہنا اللہ سے متعلق رہنا یہ اس کے دل کی حیات اس کے دل کی زندگی ہے اور قرآن انسان کے دل کو وہ حیات دیتا ہے قرآن انسان کے دل کو زندگی دیتا ہے اس کی زندگی کو بدلتا ہے اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے اس کے دل میں ایمان کا رون پیدا کرتا ہے اس کے دل کو گندگی سے پاک کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شفا الما فدور یہ قرآن کیا ہے یا ایم ربی کم وہ شفا المافور اے لوگ تمہارے رقص کی طرف سے تمہارے پاس ایک واغ نصیحت آ چکی ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو تینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شپاہیں ہیں دل میں دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے دل میں بیماریاں شیطان پیدا کرتا ہے دو قسم کی ایک شبہات کی بیماری اور دوسرے شہوات کی بیماری شبہات کی بیماری کیا اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں آخرت کے بارے میں قرآن کے بارے میں دینی احکام کے بارے میں حق کے بارے میں شک پیدا کرنا شیطان کی کوشش حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے شیطان کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے من خلق صحت اس کو کس نے پیدا کیا وہ کہتا اللہ نے اس کو پہاڑ آتما زمین مخلوقات کے بارے میں پوچھتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہر سوال کے بدلے جواب میں وہ بندہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا پھر اچانک کیا پوچھتا ہے پھر اللہ کس نے پیدا کیا من خلق ابک تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تو شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ یقین کی بجائے شک میں مبتلا ہو جائے شیطان کی کوشش کیا ہے کہ ایمان کو خراب کرنا اس کا یقین خراب کرنا اس کے قدم جو پختگی سے سراط مستقیم پر چڑھ رہے ہیں اس کے قدموں کو اس اس کے کے دل کو اس کے دل کو یقین سے خالی کر کے اس میں شک بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک بیماری شروعات کی ہے اور یہ بیماری دور ہوتی ہے علم اور یقین سے علم اور یقین سے بیماری دور ہوتی ہے جب علم پختہ ہوتا ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے اور جب یقین آتا ہے تو شک نکل جاتا ہے دوسری بیماری کیا ہے دوسری بیماری ہے شہوات کی دنیا مال زینت عہدہ اور شہرت اور دنیا کی لذتیں کھانے پینے شرمگاہ لباس زیورات نہ جانے کتنی چیزیں دنیا میں لذت کی ہیں دل اور نف وہ لذتیں چاہتا ہے انسان کا نف لذت چاہتا ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا انسان کا نف ان ساری لذتوں کی چاہوں کو تمنا کرتا ہے جو دنیا میں موجود ہے بلکہ ان لذتوں کی بھی تمنا کرتا ہے جو موجود نہیں ہے انسان کا نف لذتوں کا تعریف ہے اور لذتوں کی حدیں پار کرتی ہو ایسی لذتیں جاتا ہے جو اللہ نے منع کی ہے جب لذتوں کا آبی نفت ہو جاتا ہے تو پھر ایسی لذتوں کی جانچ کرتا ہے جو اللہ نے منع کی ہے شیطان وہاں بھی جاتا ہے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا ہوا اللہ تعالی نے جس پیڑ سے منع کیا ہے اللہ نے کہا کا وقلام جنت میں تم رہو جہاں سے جی چاہے خوب کھاؤ پوری جنت سے جنت کتنی ہوتی ہے لیکن شیطان اللہ نے کیا کہا وَلَا لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا ہار سجا ایک دو بھی نہیں اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا, قریب من جانا کیا ہوگا پتکو نانی امان تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے رزلٹ بھی بتا دیا صرف کمان کمانڈ صرف حکم نہیں اللہ تعالی مالک ہے وہ رب ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں حکمت بتانے کی مالک کا حکم کافی ہے بندے کو بول دیا ایسا کرنا نہیں کرنا بس ختم اس کا یہ فائدہ ہے اس کا یہ نقصان ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین جہاں رب ہے وہاں اللہ تعالی بندوں کا مربین ہے ان کا معلم ہے اللہ تعالیٰ سکھاتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت بتلائی اور نتیجہ بتلایا تاکہ رکاوٹ بن جائے کہ تم اس پیڑ پیڑ کے قریب مت جانا اگر تم گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے ظالم ہوگی ظلم کس پر اپنے آپ پر گناہ کر کے انسان کسی اور کا نہیں اپنا بگاڑتا ہے گناہ کر کے انسان کسی اور کا نہیں اپنا نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمان منا فال فالا ابو قبی اللہ ابیب جو بلائی کریں اس کا فائدہ اس کے اپنی ذات کے لیے ہے اور جو برائی کریں اس کا وباغی اسی پر ہوگا اور تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں ہے کہ بغیر غلطی کے سزا دے دیں یا غلطی سے زیادہ سزا دے دے یا نیکی کا بدلہ نہ دے یا نیکی کا بدلہ اس کی واقعی اہلیت سے کم دے یا پھر نیکی کے بدلے سزا دے دے بھوک ابھی ابھی تیرہ رب بندوں پر ظالم نہیں ہے اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا کیا ہوگا تم ظالموں میں سے ہوگا کیسے ہو جاؤ مزاحموں میں سے یہاں تمہارے لیے بھوک نہیں ہے پیاس نہیں ہے یہاں تمہارے لیے سایہ ہے دھوک نہیں ہے یہاں تمہارے لیے لباس ہے اور نہیں ہے عزت کا لباس عزت کا گھر عزت کا کھانا عزت کے سائے کوئی مشقت نہیں اگر تم اس پیڑ کے قریب گئے نتیجے میں سیکنے میں پڑ جاؤ گے اور کیا ہو جائے گا تم کو جنت سے نکلنا پڑے گا کہاں جاؤ گے دنیا میں اب دنیا میں محنت کر کے کھانا پڑے گا آسانی سے نہیں ملے گا وہاں چھاؤ نہیں دھوک ملے گا وہاں تکلیف ہوگی راحت نہیں وہاں پریشانی کے بعد پریشانی ہے تو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے بنو گے یہاں رات میں ہو تم خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو گے یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے پتہ کو نہ لیکن آپ دیکھیں گے اتنا بتانے کے بعد بھی शैतान نے اپنا کام برابر کیا آدمی یہ نہ سمجھے شیتان मेरा کو میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا سب سے نادان انسان وہ ہے جو یہ سمجھے کہ شیتان میرا بگاڑ نہیں سکتا آپ قرآن کریم کی ساری آیتیں دیکھ لیں ساری احابیز دیکھیں کہیں بھی اللہ نے ایمان والوں کو شیطان سے مقابلہ کرنے کی بات نہیں کہی تم لڑو شیطان سے اللہ نے کیا کہا اللہ کی پناہ ماں تمہارے بس کی بات نہیں ہو تمہارے بس کی بات نہیں تم شیطان کے مقابلے میں کیا کرو اللہ کی پ... اللہ تم کو بچائے تو تم بچ سکتے نہیں تو نہیں معاملہ اتنا گمبھیر ہے کتنا خطرناک ہے آپ دیکھیے حبیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان جب ہوتی ہے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے گھبراہ کے ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکلتی ہے وہ لہو ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے گھبراہ کے لیکن عجیب بات ہے آپ دیکھیے حدیث ہی میں ہے کہ یہ جی کہاں تک بھاگتا ہے اتنا دور تک چلا جاتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز نہ ہے لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے کچھ وقت گزر جاتا ہے اس کا بھی تو اندازہ ختم ہو گئی ہو ہوگی اب تک ہے۔ جب ازان ختم ہو جاتی ہے واپس آتا ہے کہاں مسجد میں جیسے ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے پھر ہوا نکلتی ہے گھبراتا ہے کہ ازان اور عامت بہت اس کے لیے تکلیف کی کا سبب ہے ہوتی پھر کھڑا ہوتا ہے لیکن جب اکامت ختم ہوتی ہے واپس آتا ہے سوچئے کتنا مستقل مزاج ہے کیا مونی بندہ اتنا پابند ہے اپنی مقصد کا کتنا پابند کیا چاہت ہے اس کے کیا چاہت ہے حدیث میں روز آئے بہت واپس لوٹتا ہے نمازیوں کے دلوں میں وقفے ڈالتا ہے ان کی نماز خراب کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے لیکن آپ سوچیے کہ ازان ہو رہی بھاگا بھی ریا بھاگا پھر آیا یعنی کام کا کتنا پابند ہے آج اتنے مسلمان نماز کتنے پابندی ہیں سوچیے کہ ایک ازان سے بھاگ کے پھر آ کے اقامت سے بھاگ کے پھر دو بار آ رہے ہو یہ ایک بار بھی نہیں آ وہ دو بار آتا ہے مسجد میں دو بار آتا ہے اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسے فرماتے ہیں صفوں میں جب قلم ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بکری کے بچے کی طرح سف کے درمیان گھسنے کی کوشش کرتا ہے کیا مقصد ہے اس کا کسی طرح سے ان کو ان کی عبادات خراب کرو ان کا عقیدہ خراب کرو ان کو اللہ سے دور کرو کسی طرح کتنا پابند ہے شیان نے برابر آدم علیہ السلام کو کیا کیا پیڑ بہت زبردست ہیں اس کا پھل کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی فرشتوں جیسے بن جاؤ گے فرشتے کتنے نیک ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے کبھی سجدے میں کبھی رکو میں, میں کبھی قیام میں کبھی ذکر میں کبھی حکم اللہ کا پورا کر رہے ہیں اس کا بننا کتنی اعلیٰ چیز ہے تم یہ پھل کھاؤ گے نا تمہارے لیے نہیں لیکن کھاؤ گے تو فرشتوں جیسے بن جاؤ گے یا پھر تم بنو گے تو بادشاہ تم کو ملے گی وہ ملک لوگ حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی یہ حکومت کا پھل ہے پہلے تمہاری کیپاسٹی نہیں تھی اب ہو گئی اب کھا سکتے ہو پہلے منع کیا تھا اب تھوڑی باز رحمان یہ بھی کہا ہے کہ شیطان نے دھوکہ ایسے دیا تو پہلے منع تھا اب تھوڑی نہ ہے اب اب تم تیار گئے اس کے اب کھا سکتے ہو ہمیشہ کے لیے تھوڑی حکم تھا جیسے ہی آدم علیہ السلام نے کھایا سب سے پہلے کیا ہوا جسم کا لباس اتر گیا بندے کی عزت اللہ کی فرما برداری میں جیسے ہی اللہ کا حکم ٹوٹا جو لباس عزت کا اللہ رب العالمین نے ان کو پہنایا تھا جنت میں لباس اتر گیا گھبرا گئے اور اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگے جنت کے پتے لباس وہاں پہ نہیں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے امام میں وقل جن اپنے وزن پر جنت کے پتوں سے ڈھانک کے اپنے آپ کو چھپانے لگے شرم سے حیات سے اور پھر دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا اور یہاں پر آنے کے بعد میں اللہ تعالی سے دیکھیں دعا گیزی دیکھ کی اللہ نے کیا کہا تھا و تقو ن مین اور دعا کیا کی اللہ سے بنا ولم الکسنا اے ہمارے رب ظالم بن جاؤ گے نہ کیا اپنے اوپر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والے بنو گے احساس واقعی ہو گیا اللہ سے دعا کیا کی بنا ورلم الکسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا وہ علم ہو سرحمن اگر تم ہماری مقررت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو کیا ہو جائے گا ہم خسارے میں پڑ جائیں گے لنکون نبی مقاترین ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے خسارا خسارا کہاں سے شروع ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کا حق ڈوبتا ہے شیطان چاہتا یہ ہے ایک تو یہ کہ عقیدہ خراب کرے گا شبہات دل میں ڈالے گا نہیں عقیدے کا بڑا پکا ہے ٹھیک ہے کا پکا ہے تو اس کو میں اب دوسری چیز میں پھنسا دوں گا تجھ کو میں شہوات میں پھنساؤں گا تجھ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں اللہ نہیں چاہتا تجھ کو میں وہاں لے جاؤں گا جہاں اللہ نے منع کیا ہے اور وہ یہی چاہتا شہوتیں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الماعظ میں کہتے ہیں دو طرح کے معاملات شیطان کے دو ہردے ہوتے ہیں ایک عقیدہ خراب کرنے کے لیے شبہ پیدا کرے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا دوسرا شہوات میں مبتلا کر دے گا خواہشات میں پھنسا دے گا مقصد سے دور کر کے موج مستی میں لگا دے گا مومن کو ان دونوں چیزوں سے چوکنا رکھنا چاہیے شیطان بہت بڑا دشمن ہے ان شیفان ان نمایبو خز بہول یقون سعید شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی بنائے رکھنا شیطان کبھی دوست نہیں بن سکتا ہے اللہ نے کوئی ترقی بتائی شیطان کو دوست بنانے کی نہیں کیوں؟, کیوں وہ کبھی دوست نہیں بنے گا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو بتلا دیا یہ تمہارا دشمن ہے ان ن شی پا انہور سعید وہ اپنے لشکر کو پکارتا ہے بلاتا ہے اپنی پارٹی کو بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کے ماننے والے سب جہنمی بن جائے اس کا مقصد کیا ہے میرے لیے تو بربادی مقدر ہو چکی ہے لیکن میں اپنے ساتھ تم کو بھی لے جاؤں شیطان اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جائے گا اس کا مقصد یہ ہے اس کا ٹارگیٹ ہے اس کا پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے جائے لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا اگر اللہ چاہتا کہ بندے جہنم میں جائیں تو اللہ کبھی نبیوں کو اور رسولوں کو نہیں بھیجتا اگر اللہ چاہتا کہ بندوں کو جہنم میں ہی ڈالا جائے اللہ کتابیں ناضر نہیں کرتا اللہ بندوں کو جنت کا راستہ نہیں بتلاتا اللہ بندوں کو نیک سامان نہیں دیتا اللہ بندوں کو گناہوں سے جانم کی طرف لے جانے والی چیزوں سے خبردار نہیں کرتا اللہ بندوں کو توبہ کا موقع اور توقیق نہیں دیتا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یفعل ان اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا ماں پائے مقبا آزاد اللہ بھلا تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بن جاؤ اللہ تم کو عذاب آزاد ایمان لے آؤ تمہاری زندگی میں شکر آ جائے تمہارا عقیدہ صحیح ہو جائے اور تمہاری زندگی پوری شکر گزار زندگی بن جائے شکر گزاری کس کو کہتے ہیں شکرا اے آل داود شکر والے عمل کرو یعنی اللہ کی نعمتیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو دین پورا اسی کا نام ہے پورا دین کیا ہے شکر شکر گزاری کا نام ہے اللہ کی نعمت نعمتوں کو چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو دل اللہ کے لیے استعمال ہو آن اللہ کی مرضی کے لیے استعمال ہو زبان کان ہاتھ پاؤں پورا جسم اللہ کی مرضیات کے مطابق کس کی نعمت ہے اللہ کی اللہ, صاحب کیا فرمان واللہ من لا تعلمون اللہ نے پیٹ سے باہر نکالا کچھ بھی معلوم نہیں تھا دیکھنے کی طاقت دی سوچنے کی طاقت دی کیوں تاکہ تم اس کا شکر کرو معلوم ہو کہ کانوں کا ملنا آنکھوں کا ملنا اور دل کا ملنا اس لیے کہ بندہ کان صحیح استعمال کرے اللہ کی دعوت کو سنے آن صحیح استعمال کرے آسمان و زمین میں اللہ کی قدرت اس کی حکمت کو دیکھے اور دل صحیح استعمال کرے کہ کام سے جانے والی اللہ کی آیات اور آنکھ سے ہوئی آسمان و زمین کی آیات ان دونوں کو ملا کے دل میں پروسیس کرے اور پھر اللہ کا شکر کرنے والا بلکہ اللہ ما خلط تحا رن اے اللہ تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا سب کچھ نبیوں کی بات اور آسمان و زمین کی نشانیاں دونوں جمع ہو کے اس کی ایمان کو بڑھانے والی بن ما ماں خلط سدھا اہلا تو نہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے فقین اذاب اللہ اہل کو عذاب سے بچائے ساری تخلیق کا مقصد انسان کی شکر ہے اور شیطان نے کیا کہا تھا معلوم ہے شیطان نے پہلے وقت میں کہا تھا وہ اللہ سجید و اخصر میں اللہ نے جملہ ذکر کیا ہے شیطان کا سٹیٹمنٹ انسان کے بارے میں کیا ہے کمنٹ کیا ہے انسان کے اوپر اللہ جی دو اکثر ان میں سے تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا نعمت تیری لیں گے جھکیں گے کسی اور کے آگے سب کچھ تیرا لیں گے اور کبھی کم ہو جائے تو شکر کی بجائے کیا کریں گے شکایت کریں گے لیں گے تیری نعمتیں اور تیری نافرمانی میں استعمال کریں گے تو شکر اصل ہے اور شیتانی چاہتا ہے کہ بندہ نہ شکرا بنے بندہ اللہ سے دور جائے لہذا انسان بچاؤ کرنے والا کون ہے اپنے آپ کو بچانے والا کہا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ایک آگ ہے جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے اللہ نے تم کو موقع دیا ہے تم اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو نہیں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو کیا کیونکہ وہ تمہاری ماں تحتی میں دنیا میں اگر گھر کو آگ لگے آدمی دوڑ کے آگ بجھاتا ہے اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے لیکن اس سے زیادہ سنگین ایک آگ ہے جو جہنم کی آگ ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمی جہنم کی بات کر رہا ہے لیکن کن سے یا ای البینہ امنو اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے جہنم کی آگ سے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالی بے فکرہ کرنے کی بجائے فکر مند کرتا ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے میری توحید صحیح ہے اب اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالی کیا چاہتا ہے اے ایمان والوں تم فکر کرو بچنے کی فکر کرو اپنی اپنے گھر والوں کی معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور یقین فکر پیدا کرتا ہے بے فکری نہیں اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو سارے صحابات کو بے فکر دکھائی دیتے ہیں ایمان کی کمزوری بے فکری پیدا کرتی ہے ایمان کی قوت فکر پیدا کرتی ہے اگر ہماری زندگی میں آخرت کی فکر نہیں ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے آپ نے اتنا بہترین خطاب سے پہلے سنا ساری قبر کی بات جہنم کے تعلق سے طلب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر کرنا صحابہ کا ذکر کرنا قبر کے اوپر رونا آپ سوچے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے ابو بکر فی الجنہ و امرفل جمان فل جنا اہلی فل جنا سارے لوگوں کے بارے میں بتایا یہ جنتی ہیں لیکن جب ایمان دل میں ٹھہر جاتا ہے تو اللہ کی خوشخبری کے باوجود انسان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے ٹھیک ہے میری کارکردگی کی بنیاد پر خوشخبری تو ملی ہے لیکن کہیں میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا مالک پھر سے مجھ سے ناراض ہو جائے ایمان اور یقین انسان کی زندگی میں خدشہ پیدا کرتا ہے ڈر پیدا کرتا اسی لیے یہاں پر اللہ اور بلازمین نے ایمان والوں کو ڈرایا ہے ایمان والا بے فکرہ نہیں ہوتا ہے وہ فکر مند ہوتا ہے ایک تابے کہتے ہیں میں نے تیس سے زیادہ صحابہ کو پایا اور ان کا حال میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہیں میں منافق تو نہیں اس لیے عرما نے کہا ایک مومن ہی اپنے بارے میں نفاق کا خدشہ رکھتا ہے منافق تو اپنے بارے میں بالکل ہی بے فکر ہوتا ہے مومن ڈرتا رہتا ہے آپ دیکھیں نہ فکا ہم والا ہم ذرا منافق ہو گیا ڈر جس کی جیب میں کچھ ہے اسی کو چوری کا ڈر ہوگا چوری کا ڈر کس کو ہوگا بار بار جیب کون کا گا اس کی جیب میں کچھ پیسہ ہے اس کی جیب میں کچھ نہیں ہے وہ بے فکرا ہو جاتا ہے ایمان کی نعمت جب واقعی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی اعلی اور کتنی عمدہ ہے اور اس کا کھونا کتنا نقصان دہ کتنی بڑی بربادی ہے اگر ایمان کھولو ایسا آدمی کبھی چین پہ بیٹھ سکتا ہے نہیں جبکہ وہ جانتا ہے بتانے والا سچا ہے اللہ ہے اس نے بتا دیش شیطان تیرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تیرا ایمان خراب کرے گا اور اس کے بغیر تو جنت سے جانے ہی سکتا وہ آدمی کتنا فکر فکرمند ہو جائے گا کہ اپنی ایمان تو سنبھالے ہیں ہم اپنی جیب کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہم اپنی تجوری کو لاک کر کے رکھتے سنبھال کے کوئی چوری نہ کرے ہم سفر میں جاتے ہیں تو اپنے لگیج کو ٹرین کے ساتھ زنجیر سے باندھتے ہیں کہ کوئی لے جانے کی کوشش کرے تو نہ لے جا سکے لیکن یہی فکر جو ہماری معلومات کی ہماری ہے کیا ہمارے دین اور ہمارے ایمان کے بارے میں بھی ہماری کہ کہیں شیطان ہمارا ایمان نہ چورا لے کہیں شیطان ہماری دینداری ہم سے دور نہ کر دے کہیں شیطان ہمارے امار ہم سے نہ چھین لے کہیں ہم سے نماز نہ چھین لے کہیں تلاؤ نہ چھین لے اللہ کا ذکر نہ چھین لے کہیں صدقات اور وہ احمد جو اللہ نے بتایا کہیں سنتیں ہماری زندگی سے نہ نکال دے شیطان ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے اگر دھکا لگ جائے بازو میں فوراً دیکھتا ہے کیا ہے فوراً دیکھتا ہے بازو میں کئی چور تو نہیں جیس کو پکڑ کے ٹھہرتا ہے لوکل ہے چوری ہو سکتی ہے یقینی طور پر معلوم نہیں یہ چور ہیں ہو بھی سکتا ہے صرف امکان اور شک کی بنیاد پر حفاظت کرتا ہے یہاں تو یقین ہے بھائی لگا ہوا ہے ساتھ میں چھوڑے گا مرنے تک نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کیا دعا کرتے تھے اللہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس اس کو اختلاف میں اختباف میں مبتلا نہ کرتے کر اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں کو کون مانگ رہا ہے وہ اینتحلی سے مستقیم اے نبی آپ لوگوں کو سراط مستقیم کی طرف ہی کرتے ہو جو لوگوں کو سراط مستقیم کی رہبری کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں جان رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یار بل قلوب سب اس علی دین اے دروں کو الٹنے پلٹنے والے اے دروں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جمعے رکھا نبی کا دل نبی کا دل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لوگ متصدعا من شام مین اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خیشیت سے اللہ کے ڈر سے تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزا ریزا ہو لیکن دوسری کا اللہ کیا فرما رہا ہے نزل ابینک منظرین اس کو روح امین لے کر نازل ہوئے ہیں اے نبی آپ کے دل پر اس قرآن آپ کے دل پر جبریل اس کو لے کر نازل کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں نبی کے دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوا ہے پہاڑ پر ہوتا پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا وہ دل کتنا قیمتی اور قوی اور پاک اور عمدہ جس دل کو پلتوں نے دو مرتبہ دھویا ہو صاف کیا ہو اس کو اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا وہ دل کتنا عمدہ ہے لیکن اس دل کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں میرے دل کو دین پر اپنے دین پر جمائے یہ فکر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ محرومی کے ساتھ بے فکری پیدا کرتا ہے اور ایمان کی خیر یہ ہے کہ پانے کے باوجود فکر مند کرتی ہے اب دنیا میں ہم یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ اس کے پاس اور ہی فکر مند ہو اور ایک آدمی محروم رہے اور وہ فکر نہ کرے دنیا میں آپ دیکھیے تھوڑا کماتا تھا کھاتا تھا ویسے ہی سو جاتا تھا کوئی فکر نہیں کل کا کل دیکھیں لیکن جیسے جیسے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے پھر کیلکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے یہ ادھر کا وہ ادھر کا اور پھر بچانا کیسا ہے پھر آگے اگلے بزنس میں ڈالنا ہے پھر کل کو بچانا ہے کتنا میرے پاس ہے اتنی فکر چوری کی فکر رشتہ داروں کی فکر قرض مانگنے والوں کی فکر اور نہ جانے کتنی فکر ہے جب پیسہ بڑھنے لگتا ہے فکریں بھی بڑھنے لگتی ہے دین میں کیوں نہیں ہوتا جیسی بھی بڑا بے فکر ہو گیا واپس سے نیچے آتا ہے شیطان اس کو کہیں نہ کہیں دھوکا دے دیتا ہے حاصل کلام یہ کہ انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بے فکر ہونے کی بجائے فکر مند اور آپ کو یہ چیز کام درجے میں سلف کی زندگی میں ملے گی بار بات عجیب لگتا ہے کہ بھئی ان کے لیے بشارت ہے جنت کی اور یہ کیسے فکر مند نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ گھٹ کر دیں گے آپ کیسے فکرمند لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کو جنت جہنم کے مسئلے کی سنگینی سمجھ میں آتی ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی سے بے فکری نکل جاتی ہے دنیا میں بھی دیکھیے آپ ڈاکٹر بتا دے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک دم آسان آپریشن ہے, ہو جائے گا گئے اور آئے لیکن پھر بھی اندر سے ایک ڈر ہوتا ہے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے میں کمزور ہوں معلوم نہیں میرا جسم ساتھ دے یا نہ دے ہے ڈاکٹر تو بول رہا ہے ایکسپرٹ ہے پورا بھروسہ ہے لیکن پھر بھی معلوم میں کیا ہو جائے یہ دنیا میں آخرت کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے نبی کا کاخرت کے بارے میں کیوں نہیں کی. ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اقدار کون تھا صحابہ کیا ان کے پاس یہ علم نہیں تھا سفارش کا لیکن وہ اس کے باوجود بھی کر لگے اور ہماری زندگی میں ہماری زندگی میں بے فکری ہے بے فکری کی وجہ کیا ہے بے فکری کی وجہ یقین کی کمزوری اسی لیے میں نے شروع میں کہا بچاؤ کی کوشش وہی انسان کرتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے خطرے سے نقصان سے بچانے کی کوشش وہی کرتا ہے جس کو اس نقصان کی فکر لگی ہوئی اور فکر وہی کرتا ہے جس کو واقعی یقین یقین ہی تو فکری نہیں جس کے لیے آخرت ہے ہی نہیں وہ آخرت کی فکر کیوں کرے بھائی آخرت کی فکر تو وہی کرے گا جو آخرت کو مانتا ہے پھر جس درجے کا یقین ہوگا اس درجے کی فکر ہوگی جس درجے کی فکر ہوگی, درجے کی فکر ہوگی اس درجے کی کوشش ہوگی اور جس درجے کی کوشش ہوگی اس درجے کی کامیابی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کری میں فرمایا ایمان واضح ہو تو اے ایمان والو اپنے آپ کو ایمان والا مانتے ہو نا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ جب ایمان ہے تو بچاؤ تمہاری زندگی میں بچاؤ کی کوشش نہ اور ایمان بھی ہو آخرت پر تم جان رہے ہو کہ آخرت ہے جہنم ہے گناہوں کی وجہ سے آدمی اس میں جا سکتا ہے جب تم مان رہے ہو تو تمہاری زندگی میں اس سے بچنے کی کوشش نہیں تم فخر کو مانتے ہو تو فخر سے بچنے کی کوشش میں تم بیماری کو جانتے ہو اس کا نقصان مانتے ہو اس سے بچنے کی کوشش ہے تم کتنی چیزوں کو جانتے ہو اور مانتے ہو اس سے بچنے کی کوشش ہے آگر کو بھی تو جانتے ہو جہنم کو بھی تو جانتے ہو اس کو بھی تو مانتے ہو اس سے بچنے کی کوشش تمہاری زندگی میں ہے یا نہیں یا کمنا بچاؤ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگے پہلے کس کو ذکر کیا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نمبر دو یہ نہیں کہ گھر دیندار بن میں نہیں اپنے آپ کو پہلے بتاؤں تم اپنے مکلف ہو دوسروں کی نہیں نو علیہ السلام کا بیٹا نہیں مان لوگ علیہ السلام کی بیوی نہیں مان ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں مان تم اپنے مکلب کو, کو انپو سکو اور تم اپنے ساتھ ساتھ وہ اہلی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسی آگ وخود کل کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے انسانوں کے ڈالنے سے کے پتھر کے ڈالنے سے بڑکے کے ہاں ملائی اور ایسے نہیں کہ تم اس میں سے آگ میں تم کو ڈالا گیا اور پھر کہیں پہ باہر کھڑے ہوئے اور اس سے فرار اختیار کیا نہیں جا سکتے علیہ ملائکہ اس پر ایسے فرشتے طے ہیں غلط شدا جو بڑے سخت ہیں بڑے مضبوط ہیں لا یعصون اللہ ما اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے بالکل نا فرمانی نہیں کرتے ہیں وہی فیل مرور وہی کرتے ہیں جس کا حکم کو دیا گیا ایک آیت ہے اگر اس ایک آیت پر آدمی واقعی وار کر لے ایمان کے ساتھ اس کی زندگی میں تغیر اور تبدل واقع ہو سکتا ہے اب اللہ نے یہ سطب برون قرآن اللہ فرمائیں گی قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے اب اللہ علوب ان کیا ان کے دلوں پر تارے لگے ہوئے مومن کا دل اللہ کی بات جب سنتا ہے تو اس کے دل میں پتی آ جاتی ہے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ اس اللہ کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے جو سب کا مالک ہے اس کی مرضی پوری کائنات میں چلتی ہے ابن مسود رضی اللہ عالم فرماتے ہیں مثار ابن کدام تاوی ملتے ہیں کہتے ہیں فقال اور ایک آدمی عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کہا مجھ کو کچھ وصیت کیجیے مجھ کو کچھ وصیت کی لی کتاب منو تو اپنے کان اس کی طرف کرتے جیسے ہی تو یہ آیت سنیں کسی مجلس میں کہیں پر کوئی عالم کوئی خطیب کوئی خطبہ دینے والا کوئی بات کرنے والا یا تو اس کو سنے تو اپنے کام کی طرف کر لے تو اس لیے کہ کوئی بھلائی ہے جس کا آپ تجھ کو حکم دیا جانے والا ہے وشر أو شر اوشر یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تجھ کو بچانا چاہتا ہے جب بھی فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے اس کو امام جن منصور اپنی تفصیل میں روایت کیا ہے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جہنم کی فکر دلائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اس نبی کا جملہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہیے انحب ط صدین کہ میں آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے انبود ان اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں مغل صلاح الدین اپنی پوری عبادات کو اپنے دین کو اسی کے لیے خارج کرتے ہیں میری کوئی عبادت میرا کوئی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے بڑی شن کی بات ہے کہ ایمان والا کوشش کرے اور وہ اللہ کے لیے اس کا, اس کا, قوم, اس, کا عمل, اس کا دل اس کی زبان اس کا بدن اگر حرکت کرے تو کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ کی ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جب کچھ کہتے تو اللہ کے لیے کہتے اور اس کرتے تو اللہ کے لیے کرتے ہیں اذا فعلا فعلا اذا فعلا فعلا اور کتنی عمدہ زندگی ہے کہ جس کا ہر لمحہ اور ہر عمل جس میں قول و عمل اور قلب و ظاہر و باطن سب اللہ کے لیے عمل کرنے والے کرا اگر آدمی واسی کرے طلب کی زندگی آپ دیکھیں اس میں چیز ہم کو ملے تو کہا کہ ان ان احب الصلین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے پورے دین کو اللہ کی بھی خارج کروں وہ امیر تو ان امیر اکوسلم اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں نبی اناف انیے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے عذاب کے دل سے بڑے عظیم شان ایک بھیاانک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں مجھے ڈر ہے اے نبی آپ کہیے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میں نے اللہ کی ناپرمانی کی تو وہ جو بڑا دن آنے والا ہے قیامت کا اس میں مجھ کو اللہ عذاب دے گا آپ کہیے روز کہ نبی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعبد قل اعبد دینی اے کہیے کہ میں تو بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خارج کرتے ہوئے اور ما شبت من تم جس کا تمہارا جی چاہے تم جس کی عبادت کرنا چاہے کرو میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں تمہارا جو جی نے آئے کرو لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں یعنی ان کے لیے اور کہا این اُل الیکھیے خاسر کون ہے گھاٹے میں کون ہے آپ اُل کہیے کہ قیامت کے دن گھاٹے میں قطارے میں سب سے زیادہ قطارے میں پڑنے والے لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ارب خسران المبین قبردار یہ سب سے بڑا کھلا ہوا خسارہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے اندر ملوث کر دے وہاں پہنچا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مام کم احد اللہ سعکم ہو اور تم میں سے ہر ایک آدمی انقریب قیامت کے دن اللہ اس سے کلام کرنے والا ہے اللہ اس سے بات کرے گا قیامت کے دن ہر بندے اور کیسا ہوگا معاملہ لیسا سبئی و ہو ابئی اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا کوئی آدمی انگلش بولنے والا کوئی عربی بولنے والا کوئی اردو کوئی نہ جانے کوئی زبان آپ کیا فرما رہے اللہ بات کرے گا اور اس کے اللہ کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر ترجمہ کرنے والا نہیں ہو اللہ کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ہمات فیم گور و امن امین ہو فلا علامہ قدم امین عملی آدمی اپنے دائیں دیکھے گا تو اس کو اپنے سارے اماد دکھائی دیں گے جو اس نے آگے بھیجے ہیں ویم دور و اش امام وہ اپنے بائیں دیکھے گا فلا اوا اللہ قدم جو بھی آگے عمل بھیجے تھے وہ سارے امال اس کو وہاں دکھائی دیں گے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں رہے گا سارے احمد اس کے حاضر کیے جائیں گے یا رات کے اندھیرے میں تنہائی میں سالوں پہلے بھول گیا عمل کیا چھپا کی کیا سارے امال جو بھی ہیں دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا اس کے سارے احمد حاضر دکھائی دیں گے اور ویم گرو بہن اپنے آگے دیکھے پلا اوی اپنے چہرے کے سامنے جہنم کی آگ ہی آگ اس کو دکھائی دے گی آپ نے فرمایا پتنا تو بچوں آج سے ایک دن آنے والا ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے اس کو آگ دکھائی دے گی اب کیا کرو اب وقت ختم ہو چکا ہوگا اب نیکیوں کا وقت چلا گیا ہوگا اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا پتون آج تمہارے پاس وقت جہنم سے بچو ولو شک کی چاہے کھجور کی ایک آدھی کھجور کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے کی کیوں نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو بچا لو اپنے آپ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر کسی غریب کو تم نے صدقہ کر دیا اتنی چھوٹی نیکی تم سے ہو سکے کرو اگر اللہ قبول کر لے تو اس پہ بھی مفرت کر سکتا ہے کیوں اللہ نے نہیں کی ایک خواہشہ اور جنگل بیابان سہرا میں جا رہی ہے بدکار کار, کار بری عورت دیکھا کتا ہے کنویں کے پاس ٹیچر میں اپنی زبان چلا رہا ہے اس عورت نے اپنے چمڑے کے موزے نکالے موزہ نکالا اپنا اور اس کو اپنا دوپٹا باندھا اور دوپٹے سے اس کو کنویں میں وہ چھوڑا اور موزے میں پانی چمڑے کے اوپر نکالا اور اس کتے کو, کو پلایا اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا اس کی معفرت کر دیا کتا اس کو پانی پلا دیا بہت بڑی چیز بھی نہیں اور اپنے گھر کا پانی بھی نہیں وہ تو کنویں سے نکال کے پلا دیا لیکن اندازہ چاہے کسی ایک نیکی پر بھی انسان کی اور وہ کیسے انسان کی بورے انسان کی بھی مفتر کرے اللہ ہی. کوئی پوچھنے والا ہے کیسے اس کی مفترت کیا نہیں وہ اللہ ہے وہ بادشاہ وہ رب العالمی ہے لیکن نیکی نیکی ہو وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اکیلی عورت ہے اس کے دل میں آیا جانور پریشان ہے یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اس کے دل میں رحم پیدا ہوا اللہ کی خاطر اس نے ایک چھوٹی کی کی اس کی نگاہ میں اتنی بڑی نیکی نہیں ہے لیکن اس ایک نیکی کے بدلے اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا اللہ کی من خطنا السیئات نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں آدمی کسی نیکی کو چھوٹا نہ بچ کوئی ایک چھوٹی نیکی جس کیا کہا وَلَوْ ونویشکماتی کھجور کو آپ ایک کھجور کے دو ٹکڑے کریں سمر کہتے ہیں سوکھی کھجور ایک کھجور کے دو ٹکڑے آپ نے کیے ایک ٹکڑا آپ نے سستا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ تکو قبط نہ ووپش کی کم ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے چون ہو یہ بھی جہنم سے اگر نہ بچاتا تو آپ نہیں بتاتے یہ بھی جہنم سے بچا سکتے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جہنم سے بچا سکتی ہے اگر بشرتے کہ وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اللہ اگر قبول کر لے اور اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں لیکن ہماری نیکی نیکی ہونا چاہیے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نیکیاں پہلے تو اس میں اخلاق نہیں ہوتا ہے شہرت کے لیے نام کے لیے پھر کیا بھی تو اس کے اندر شیطان کوئی نہ کوئی بدات گھٹیڑ دیتا ہے اگر اخلاق سے بھی کریں تو بدار ڈال دیتا اس میں آدمی کی نیکیاں شیطان کسی نہ کسی طریقے سے واپس کرتا ہے نیکی کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ اصل ہے کمانا اصل نہیں ہے بچانا اصل ہے ایک آدمی کما لے بہت بڑی تنخواہ ہے اور کوئی پاس مار لے اس کا بیٹ کی لے اس کا کیا فائدہ ہوا کمایا مہینہ بھر محنت کیا تنخواہ میری تنخواہ سنبھالا نہیں سنبھالنا نیکی کرنا یہ ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کی نیکی کو آدمی سنبھالے سات کے فرق انار ونو وچم جہنم سے بچو چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو اب آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں کو انکو سکم و اہلی کم نا بچاؤ اپنے آپ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ کیسے بچاؤ جہنم کی آگ یہاں تو نہیں ہے تو آپ بچائیں کیسے اگر دنیا کی آگ ہوتی کہ بھائی آگے وہاں پہ بچاؤ ادھر جانے مت متو تو پھر جانوں کی آگ سے کہتے بچائیں آئیے دیکھتے ہیں سلف نے اس کی کیا ترقی کی ہے امام القرطبی قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور قطارہ اور مجاہد یہ دونوں تابعی تابع تابعی ہیں انہوں نے اس آیت کے بارے میں کہا وہ انف سکوم اپنے آپ کو بچاؤ کیسے بی عصائری کو اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ وخو اہلی اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کیسے بے وسیع ان کو نصیحت کر کے ان کو وسیعت کر کے تم اپنی زندگی میں عمل لاؤ تاکہ تم جہنم سے بچو دین پر چلو دین پر عمل کرو اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤ ان کو وسیعت کرتے رہو نصیحت کرتے رہو تمہاری نصیحت کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچیں گے ان کی زندگی میں سدھار آئے گا ان کی زندگی میں نیکی آئیں گی ان کی زندگیوں سے بگاڑ نکلے گا اپنے گھر والوں کو ان کے حال پر بت چھوڑو ان کو بار بار نصیحت کرتے رہو اسی طرح سے مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں وہ انفسکم اہلی کم نارا ات اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وہ اوسو اہلی کم اللہ اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیحت کرتے رہو تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آئے آج ہماری زندگی میں سارے ڈر ہیں لیکن کیا اللہ کا ڈر ان سب پر غالب ہے اگر واقعی اللہ کا ڈر ان پر غالب ہے تو ہماری توحید کامل ہے اگر اللہ کے خوف پر دوسرے خوف غالب ہیں ہماری توحید ناصف ہے وہ ایسی توحیح جس میں اللہ کا ڈر نمبر کئی پانچویں چوتھے نمبر پر آ رہا دوسرے نمبر پر بھی آئے تو وہ ڈر ڈر ہے وہ توحی توحید ہے سب سے مقدم اللہ کا ہو غریب ہونے کا ڈر بیمار ہونے کا ڈر دنیا میں بےزتی کا ڈر رشتہ داروں کا ڈر دشمنوں کا ڈر نہ جانے کتنے ڈر زندگی میں ان سب پر اللہ کا ڈر غالب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دینے پر آئے کوئی بچا نہیں سکتا وَلَا <وَعَلَي> وہ یوجیر ہو بالا یوجارو وہ پنا دیتا ہے سب کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ کا ڈر والے ہے زندگی کہتے کہ اپنے زندگی میں ڈر لاؤ اللہ کا اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں اللہ کا خوف پیدا کرو ہم بچوں کو ڈرارے بھوت سے ہم بچوں کو ڈرارے مار سے ہم بچوں کو ڈرارے نہ جانے کتنی چیزوں سے ہم بیوی بچوں کو گھر والوں کو کس چیز سے ڈرارے فکر واقعے سے غربت سے نہ جانے کتنی چیزوں سے کیا ہماری زندگیوں میں گھروں میں اللہ کی عظمت ہے اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی سزا نہیں دیتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ کی نا مت کرو کیا گھروں میں یہ ڈال رہے ہیں لوگ فیل ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا جاب چھوٹ گیا تو ایسا ہو جائے گا ہماری زندگی میں ڈر کن کن چیزوں کا ہے اگر نہیں ہے آخرت کا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اللہ کا نہیں ہے کہتے ہیں اللہ سے خود بھی ڈرو اور گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کی تاکیب کرو ان کو بچاؤ جہنم سے تقوا ہوگا تو جہنم میں نہیں جائیں گے تقوا ہوگا تو جہنم میں نہیں جائیں گے تقوا جتنا کمزور ہوگا اتنا گناہ زیادہ ہوں گے گناہ زیادہ ہوں گے جہنم میں جائیں گے جہنم میں جاتا کیسے آپ یوں ہی کسی کو اللہ جہنم میں ڈالتا ہے نہیں اس کے گناہوں کی گناہوں سے کیا چیز بچاتی ہے اللہ کا ڈر جب ڈر نہ ہو تو آدمی گرا کرتا ہے دنیا میں آپ دیکھیے ڈر نافرمانی سے روکتا ہے قانون توڑنے سے روکتا ہے ایک آدمی چوری کر رہا ہے چور ہے سامنے دیکھ رہا ہے پولیس دیکھ رہی ہے اس کو چوری کرے گا نہیں ڈر ہے ایک آدمی گاڑی سگنل پہ ہے سگنل توڑے گا جب دیکھ رہا ہے سامنے پولیس دیکھ رہا ہے اگر سگنل توڑ دیا پولیس سزا دے گا دن لگے گا فائن لگے گا ڈر رو پیدا کرتا ہے جتنا ڈر کم ہو اتنا زیادہ آزادی پیدا ہوتی اس لیے کہہ ہے کہہ رہے ہیں اللہ کا ڈر زندگی میں اور اللہ کا ڈر زندگی میں کب آتا ہے جب اللہ کی واقعی سے پہچان اللہ کی واقعی پہچان یہ زندگی میں آنا آتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وقوع <الْحِجَارَة> قرآن کریم میں کیا فرمایا کو آگ سے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کیسی آؤ اس آگ کے بارے میں کیا فرمایا وقوع اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے جہنم کی آگ جلے گی بھڑکے کیسے دو چیزیں اس کا ایندھن ہے پیوری ہے انسان اور پتھر اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّكُم وما تعبدون من دون جہنم تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تم سب کے سب جہنم کا ایندن ہو تو معلوم کے انسان اور پتھر علماء نے کہا انسان اور پتھر پتھر کون جو بہت جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ پتھر کے بعد جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرنے والے انسان انسان اور ان کی عبادت جن کی عبادت ہو رہی پتھر ان سب کو جان میں ڈالا جائے گا جا کے رہو گے اور آگے اللہ کیا لو كان اگر واپسی معبود ہوتے آتے اگر واپسی معبود ہوتے جہنم میں نہیں آتے خالدون اور یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے شرک کرنے والا ہمیشہ جاننے میں رہے گا تو یہ جو جتنے بت ہیں جن کی دنیا میں آج عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان بتوں کو سب کو جاننے میں ڈالے گا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ تو پتھر مٹی ہے ان کو جاننے میں ڈال کے کی کیا مطلب ان کی عبادت کرنے والوں کو بتایا جائے گا ان کی کرتے تھے نا عبادت لوگ تمہارے ساتھ بھی جہنم نہیں بچائیں گے تم کو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تم کو کیا بچائیں گے یہ سارے تمہارے یہ سارے مٹی پتھر کے بدھ ان سب کو جہنم میں ڈالا گیا ہے آگے جہنم میں اب مانگو ان سے تم کو بچائیں گے انہی کے گی تو سب کچھ کرتے تھے انہی کے آگے اپنے آپ آگ کو جھکاتے تھے انہی کے آگے اپنا ماتھا ٹکاتے تھے انہی کے آگے تم پھیلاتے تھے یہی تم کو بچانے والے تھے نا دیکھو یہ خود جہان میں آ گئے ان نم ومام کا جہنم تم اور تم جن کی عبادت تم کرتے تھے سب کے سب جہنم کاماتے ایک اور بات سرف نکلی ہے جب بات اور دوسرے طرف سے ایک اور بات آئی کہ جہنم میں ایک خاص قسم کا پتھر ہوگا جو گندک کا ہوگا گندک سلفر آپ جانتے ہیں گندک خود جلتا ہے تو یہ جو ہے جہنم میں ہوں گے اس سے جہنم کی آگ اور بڑھتی گی اور مردار کی بدبو سے زیادہ بدبو سے اٹھے گی اور اس کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ بالکل جلد کو جھلتا دے گی پھر ان کی جلد کو صحیح کیا جائے گا پھر واپس جلد کی جگہ گی تو کہا کہ فرمایا وقوع اس کا ایندھن انسان ہے اس کا ایندھن پتھر ہے آ رہی ہملاد جہنم پر کیسے فرشتے ہیں ایک آدمی ہے اگر کہیں اس کو قید کر دیا جائے جو داروا ہوتا ہے کبھی کبھی رحم اس کے اوپر رحم بھی کرتا ہے جہنم کے فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے کوئی آدمی سمجھے کہ فرشتے ہیں نورانی ہیں ان سے ہم مانگ لیں گے کچھ سہولت مانگیں گے باہر نکالنے کے لیے کہیں گے ریم تو کریں گے پرشتے پرشتے ہیں کیسے کا علیحا ملا جانا پر ایسے پرشتے ہیں جو غلاب ہیں سخت شداد ہیں بڑے شبیر اور قوی ہیں ایسے پرشتے ہیں اس بارے ابن ابن فرماتے میں غلاد القروب شداد ان کے دل کہتے ہیں بڑے سخت ہیں جب قرآن و لوگ تفریح اے نبی اگر آپ سخت زبان ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے لوگ کیا ہو جاتے دور ہو جاتے ہیں سخت دل غلط ان کے دل بڑے سخت ہیں ان کا دل کبھی نرم نہیں ہوگا جانب میں کوئی آدمی چلا جائے وہاں سے عذاب اس کو ہوں اور فریتے سے گر گڑ گڑائے فرشتہ رہن تھا کہ اس کو نکال دے نہیں ہو سکتا ہے اس کا دل بڑا سکتا ہے غلا اب القرو شل ان کے جسم بڑے سانس ہے مضبوط جسم والے ہیں ایسے نہیں کہ کوئی آدمی اس سے چھڑا کے بھاگ جائے یا فرشتوں پر جہنمی غالب آ جائے وہ فرشتے نرم اور کمزور نہیں بڑے قوی ہیں ان سے بھاگنا ممکن نہیں ہے تو ایسے فرشتے ہیں اور اللہ نے ان کے بارے لا یاس اللہ امار ما, ما مرون دو باتیں ان کے بارے میں کہی نمبر ایک لا یاسون اللہ امار اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں نمبر دو ما علام اور جو حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں علماء نے کہا دو باتیں الگ الگ ہیں سننے میں جیسی لگتی ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو حکم دیا وہ کرتے ہیں دونوں اسی سے سنائی دے رہا ہے لیکن ایک نہیں ہے کہا کہ اللہ جب حکم دے دے تو اس حکم کو توڑتے نہیں ہیں جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے دیا ہوا حکم توڑتے نہیں اور حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں کوئی آدمی گڑ گیر گڑائے اللہ کے حکم کے بغیر اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے جو حکم ہے وہی وہ کریں گے اللہ نے سزا کا حکم دیا ہے عذاب کا حکم دیا ہے تو کوئی آدمی گر گڑا وہ عذاب ہلکا کر دے کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر اللہ العالمین نے ایک طرف ایمان والوں کو کہا کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ اور دوسری طرف اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہنم پر ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ہے وہی کرتے ہیں اس میں اشارہ دیا کہ تم کو بھی ایسا بننا چاہیے جہنم کے فرشتے ایسے اور تم ایمان والے کہ اللہ حکم دے دے اور تم حکم توڑ دو اور اللہ کا حکم ایک ہو تم اپنے جی میں جعائیں کرو یہ دونوں معافیتوں سے ممانات ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے حکم کو توڑے اور دوسرا یہ کہ اپنی طرف سے بداتے نکالے ایک آدمی اللہ نے کہوں گی شراب مت کیو آدمی شراب پیے اور اللہ رب العالمی نے جو دین دیا ہے اس کو چھوڑ کے اپنے جی سے کچھ بھی کرے تو یہ دونوں چیزیں برائی ہیں فریش سے کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں جہنم کے فرش سے بھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے کبھی توڑتے نہیں ہیں اور اپنے دل سے اللہ کے حکم کے بغیر کبھی کچھ نہیں کرتے ہیں تو کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہو کہ فرشتے اس کو بھیڑ دیں گے جہانب میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچایا جائے علی نے ابھی طالب رضی اللہ املا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کمبھ علی کمنا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آخ سے کہتے ہیں الم ان پمحیق مل قیم جہنم سے بچانا اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو شروع کہاں سے ہوتا ہے اس کی شروعات کہتے ہوتی ہے اس کی شروعات ہوتی ہے, شروعات ہوتی ہے علم سے کیا عمل جہنم میں لے جاتا ہے اگر معلوم ہی نہ ہو تو کرتا رہے گا کون سا رابطہ جنت کی طرف جاتا ہے اگر معلوم نہیں ہو تو اس پہ کیسے چلے گا علم انفسکم و اہلی الخیر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کا خیر کا علم دو جنت کا راستہ علم سے شروع ہوتا ہے جہنم سے بچنے کی کوشش علم سے شروع ہوتی ہے صحیح علم اور و سنت کا علم یہاں وہاں کی باتیں نہیں اور عام و سنت کا علم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من طالقص علم بھی طریقا, طریقاً إلى جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے جہنم سے ہٹ کے اب کہاں جا رہے ہو جنت کی طرف شروعات کہاں سے ہوئی علم یا آپ ان دروس میں یہ اسی کا حصہ ہے ہمارا ان ہندروست نہ آنا چل کے آدمی آیا گھر سے نکلا پیدل آیا بائک پہ آیا گاڑی میں جیسا بس سے آیا ٹرین سے آیا منسل کا تریفاً یلسم صفی علم جو کوئی راستہ چلے اور راستہ چلنے میں اس کا مقصود کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے کوئی بات معلوم ہوگی جو منع ہے بچیں گے کوئی حکم معلوم ہوگا جو نہیں معلوم تھا اس پر عمل کریں گے اپنے دل کو اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کریں گے اللہ کی بات دل میں جائے گی رسول کی بات دل میں جائے گی ایمان جو سویا ہوا ہے جاگے گا جو کمزور ہے مضبوط ہوگا جو ایمان کی شنگاری دھیمی پڑ گئی ہے اس کے اندر بالکل لپیٹ آ جائے گی اس میں لپٹ آ جائے گی ایمان تازہ ہو جائے انگارہ بالکل ایمان کا واپس تبھی ہو جائے گا جو دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے اور و سنت کی بارش سے پھر سے والا الاقی فصل اس میں ہو جائے گی نیت سے گھر سے نکلا ایک دو تین چار پچاس قدم چل کے آیا اور عید کی مجس میں بیٹھا کچھ باتیں سنی اس پہ دھیان تھا اس پہ نہیں تھا لیکن کچھ سنا اس نے اس دین کے علم کے ساتھ گھر گیا گھر والوں کو بتایا معلوم آج میں نے کیا سنا آج ایک آیت سنی ایک حدیث سنی ایک سہالی بھی واقعہ سنا دیکھو ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بیوی بیچ اچھا اچھی بات ہے چلو ایک بات معلوم پڑی بچوں کو بلا بیٹا ادھر آؤ سنو ایک بات سنو ایک حبیب سنا اور یہ نبی کہ یہ آیا بچوں نے بھی مانا ابو بتایا ابو جو بتاتے ہو صحیح گھر والوں کو جمع کیا یہ جاننا ہم سے بچانا ہے کیا ہماری زندگی میں ہے ہماری زندگی میں ہم جمع ہوتے ہیں تو کیوں ٹیلیویژن دیکھنے کے لیے کیا ہے ہمارے گھروں کا حال آج بیوی جمع ہے بچے آ باپ بیٹھا ہے صوفہ کے اوپر بیوی بیٹھی ہے بالکل بچے بوجھ میں آ کے بیٹھے اور سب مل کے فلم دیکھ رہے ہیں سیریل دیکھ رہے ہیں آج ہمارا جمع ہونا ایسا ہے کیا ہم جمع بھی ہو رہے ہیں تو جہنم کی بھی جمع ہونگی عورتیں اس پر آ رہی ہیں مار دھاڑ اس پر دیکھ رہے ہیں جناکاری بتکاری حرام گالی گلوچ گانے میوزک اور غیر اللہ کی عبادت تک اس میں دیکھ رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں سب لوگ مل کے اور آپس میں کیا ہو رہے ہیں آج کتنا اچھا لگ رہا بہت دنوں کے بعد ہم جمع ہوتے ہیں ہمارا جمع ہونا آج حرام اور گناہ اور اللہ کی مافیت پر ہے کیسے گھر میں خیر آئے گی بھائی پھر اس پر اوپر سے شکایت ہے کہ معلوم گھر میں خیر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کی ترقی کیوں نہیں اللہ سب سے راضی ہوگا تو ترقی دے گا تو نے اپنے گھر کو خیر کا از بنایا نہیں تو مافیت کی جگہ اور معافیت کا گناہوں کا اڈا بنا لیا کیسے خیر آئے کی؟ کیسے خیر آئے گی کہتے ہیں امو انپوشک ہو وہ الیق ذرا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعریف ایک حدیث کو ذرا نہیں زیادہ نہیں ایک آیت سنا دے گھر والوں کو آ جائے ہر کا میں کھانا بنا رہی پانچ منٹ آ جائے بیٹھے ایک آیت سناتا ہوں سن کبھی سنا نہیں کبھی بیوی سے پوچھا ذرا سنے فاتحہ پڑھ کے سنا कभी बच्चों से पूछा अब आता है कि नहीं जरा सुनाओ कहा हमारी जिंद हम पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं बेटा जरा वो जैकिन सुना, आगा हमारी सुना है बच्ची की पोएट्री जरा दो थे ले के बीच तक पहाड़े सुना मैथ तेरा पक्का है कि नहीं देखना क्यों एग्जाम में कैसे चलेगा तू एबीसी सुना हम ये सुनते हैं अब ये कहते हैं कि ये मना है ये गलत है دنیا کی پڑھائی آپ لاکھ کرو تو انجینئر نے آپ اس کو کیا بنانا بناؤ ڈاکٹر بناو, بناو انجینئر بناو سب بناو مسلمان تو بناؤ وہ مسلمان نہیں بنا سب بن رہا ہے کیا فائدہ اس, اس کو مسلمان سب سے پہلے مسلمان بناو اس کو آپ مسلمان ڈاکٹر بناو مسلمان انجینئر بناو اس کو مسلمان سائنسداں بناو اس کو مسلمان ٹیچر بناو پہلے مسلمان بناو ورنہ وہ ڈاکٹر بنے گا نہ جانے کتنے کی زندگیاں خراب کرے گا وہ ٹیچر بنے گا بے حیائی سکھائے گا آج دیکھو اسکولوں میں کتنے ٹیچر ہیں کیا کیا سکھا رہے بچوں کو بچیاں ان کو دیکھ کے بے پردہ ہو رہی ہے ٹیچر ہی وہ ایسی ہے کیا کرے فلموں کی باتیں اسکول میں کر رہی ہے بچے وہی سیکھیں بے حیائی کی باتیں کر رہی ہیں لڑکیوں کو سکھا لڑکوں کو کیسے اٹریک کیا جائے آج کالجز میں کیا ہو رہا ہے مسلمان ٹیچر مسلمان, مسلمان, مسلمان, مسلمان برائی سے جیے گا لوگ بولے برا آدمی مسلمان برا ہوتا ہے تیری زندگی میں وہ خیر آئے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو خیر کی تعریف اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ آئے ہمارے پاس کچھ صحابہ کے پاس دیکھیے کیا تھا ایک واقعہ ہم دیکھتے اس سے صحابہ کی زندگی کیسی تھی نبی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے پاس یا رسول کے رسول میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبا کروں مجھے اپنے نکاح میں لے لیجیے خدائی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا اوپر نیچے تک دیکھا اور, اس کو دیکھا ایک نظر اور اپنی نگاہ نیچے نکاح کا ارادہ اگر ہو ایک نظر دیکھا پھر نگاہ نیچی کر دیا ارادہ نہیں ہے پل نہ اس عورت نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب اب تک کے نہیں آیا آپ نے نہ ہاں? کہا نہ کہا خاموش وہ عورت بیٹھ دی وہ عورت ایک کونے میں جہاں بھی جگہ ملی بیٹھ دے انتظار میں جواب ملے موجود تھے وہاں پہ مجلس میں کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ اس کو میرے نکاح میں دیجیے نا میں نکاح کے لیے تیار ہوں اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے نکاح کا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو میرے نکاح میں دیں رسول صلاح امت کے لیے باپ کی طرح سے امت کے لیے سرپرست ولی ہے مسلمانوں کے سارے مسلمانوں کے تو کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں میرے حساب اس کو دے دیجیے آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے نکاح کرنا ہے تو میں بھی تو چاہیے تمہارے پاس کچھ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں واللہ یا رسول اللہ کے جی. رسول اللہ کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ نے کہا ارحب جا اب اللہ کا جا اپنے گھر والوں کے پاس جا کچھ ملتا ہو تو لے آ کچھ تو ملے گا ان کے پاس کوئی تو چیز ہوگی اس کو تو اور اس کو کیا کیا جائے مہر میں دیا جائے جا کچھ لے کیا گھر جا کے حکم گیا آگی. تم مہاراجا گیا واپس آیا حکم پورا کا شہید اللہ کے رسول ڈھونڈا میں نے گھر میں کچھ بھی نہیں ملا دینے جیسا کچھ بھی نہیں ہے پورا گھر کالی کچھ نہیں میرے پاس مجھے کچھ بھی نہیں تھا پکارا رسول ہوگا صلی اللہ اور انگوٹھی بھی ملی تو وہ اٹھا لیا کچھ تو ہوگا لوہے کی انگوٹھی ہوگی وہی نہ با تم مرا جا گیا پھر آدمی اور واپس لوٹا کا اللہ اللہ رسول اللہ خاطم خادی اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں اتنی چھوٹی چیز بھی نہیں گفٹ میں دینے کے لیے مہر دینے کے لیے ولہ کہ نادا لیکن یہ میرا تہبند ہے میری لنگی اتنا میرے پاس ہے یہ میں اس کو میں مہر بنا سکتا ہوں یعنی یہ میرے پاس اتنا ہی ہے بس اللہ کے رسول صحابی صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مال ان کے پاس لنگی تھی لیکن چادر نہیں تھی اوپر اڑنے کے لیے آدمی کا حال کیا ہے صاحب کہتے ہیں کہ تہبند تو ہے لیکن اوپر پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس ایزار ہے صاحب کہتے ان کے پاس ردا نہیں تھی چادر نہیں تھی فلاح اس کو کہ میں اس کا آدھا اپنی بیوے کو دے سکتا ہوں اس کا آدھا ہے اس کو کیا کروں گا محل میں دینے کے لیے تیار اتنا میرے پاس ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو تیری لے کے کیا کرے گی بند لے کے تیری لنگی لے کے وہ کیا کرے گی ان لبا ہو لمب یا کنائل ہمیں چاہیے اگر تو اس کو پہن لے اس پر کیا ڈالے گا وہ ان لبی کو لمب یا کنائلے کا بھی اگر وہ اس کو پہن لے اوڑھ لے استعمال کرے تو اس کو نہیں مل سکتا ہے کچھ اس میں سے اس میں کیا ہونے والا دونوں کا گزر کیسے ہوگا بھائی دونوں میں سے ایک کو ملے گا ہے دونوں کو نہیں مل سکتا ہے فجر اثر رجوا وہ صاحب بھی بیٹھ گئے کچھ ہے اپنے پاس نہیں ہے تو صاحب بھی کہتے ہیں وہ آدمی جا کے بیٹھ گیا وہ اور بھی بیٹھی ہوئی ہے یا آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے نکاح کینسل ہے فجر اثر سر رجو اذا ادا فارمس وہ قام بیٹھا بیٹھا بیٹھا بہت دیر تک بیٹھا جب دیکھا کچھ بھی سولوشن نکل رہا نہیں ہے تو پھر اٹھ کے جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آدمی جا رہا ہے فراہم پدڑ گیا کہا بلا آدمی گیا اللہ کے رسول بلا کے لوگ پلانا جا جب وہ آیا جب وہ صاحب آئے کہا قرآن تمہارے پاس قرآن کچھ ہے یعنی تم کو کچھ قرآن یاد ہے تمہارے پاس قرآن میں سے کیا کیا ہے ذرا بتاؤ کالنا سورتہ سورتہ کا اللہ کے رسول مجھ کو یہ صورت یاد ہے یہ صورت یاد ہے یہ سورت یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو یاد کیے ہوئے ہو یعنی دیکھ کے پڑھتے ہو کہ یاد ہے تم کو میمرائز کیا ہے تم نے اس کو تم نے یاد کیا ہے یاد ہے تم کو یہ ہاں آل آل اللہ کے کوئی توڑتے ہیں کالا جا پقد ملک ملک تو مینا قرآن کا جا میں نے اس قرآن کے بدلے تیرے نکاح کر دیا یعنی تو اس کو قرآن سکھائے گا یہ جو مزدوری ہے یہ جو محنت ہے اس محنت کے بدلے میں نے کیا کر دیا تیرا نکاح سے کر دیا یعنی تو اپنی بیوی کو جتنا قرآن تج کو یاد ہے وہ قرآن تو اپنی بیوی کو سکھائے گا اور وہ جو محنت ہے سکھانے کی وہ تیرا کیا بن جائے گی مہر بنے گی تو محنت کیا بن سکتی ہے مہر آپ دیکھیے صاحبی کہا دیکھیے کچھ بھی نہیں لیکن ان کے پاس کیا ہے हमारे पास सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है घर में एक पहन से ज्यादा कुछ नहीं पहनने के लिए चादर तक नहीं लेकिन कहीं बैठ के याद किए होंगे ना दीनी मस्जिद में बैठे होंगे याद किए होंगे इंदिरा कौन कौन सी सूरत याद किए होंगे ये सूरत याद है ये सूरत याद है इल्म उनके पास पैसा नहीं है पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं لیکن ان کے پاس کیا ہے دین ہے آپ نے کہا جا میں نے اس قرآن کے سکھانے کے بدلے ہی تیرا نکاح سے کر دیا کہ اب یہ جائیں گے اور کیا کریں گے بیوی کو قرآن سکھائیں گے اس زمانے کا اس معاشرے کا حال یہ تھا شوہر اپنی بیوی کو کیا سکھاتا تھا دین سکھاتا تھا قرآن سکھاتا تھا آج ہمارے گھروں میں ہے نہیں ہے سال سال گزر جاتے ہیں یقین پہ آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے جب سے نکاح ہوا کسی کے نکاح کو 20, 30, 15, 10, 8 نہ جانے کتنے کتنے سال ہوئے پچاس پچاس سال بھی ہوئے ہوں گے جب سے نکاح ہوا آج تک بیوی سے سورت الفاتحہ سنی کہ نہیں سنی کتنی صورتیں یادیں سنا کلیما سنا دے ان شہاد ارشد اللہ اللہ ارشد ان محمد رسول. کبھی سنائے نبی پر دروس نہ جانے کتنی چیزیں سیکھنے کبھی سنا ہے نہیں وہ اپنی زندگی جیری میں اپنی زندگی جی رہا آتا ہوگا ماں باپ نے سکھایا ہوگا جب سنا معلوم پڑا کچھ بھی نہیں اس کے پاس یہ تو سنتے نہیں پڑتی یہ تو اب تیار بھی غلط پڑتی ہے یہ دروپ بھی صحیح نہیں پڑتی ہے سالوں سے پندرہ بیس سال نکل گئے میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں میں تو یہی سمجھتا اس کو آتا ہوگا اب یہی بچوں کو سکھا رہی اس کی نماز صحیح نہیں اس کا دین صحیح نہیں کیا ہے ہم کھا رہے ہیں کپڑے لا رہے ہیں زیورات ہیں سب کچھ ہے دنیا کا سب گھر میں رکھا ہوا ہے فریج ہے اے سی ہے کولر ہے پنکھے ہیں اور گھر کے اندر قالین ہے اچھے کھانے سب ہے گھر کے اندر. کیا نہیں گھر کے اندر گھر کے اندر دین نہیں ہے بس دین ہی تو نہیں باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں جس گھر میں دین نہ ہو اس گھر میں اگر دنیا اگر ہے تو بربادی پر بربادی ہے دین سے محرومی کے ساتھ دنیا کا ملنا عذاب ہے یاد رکھیے ایک آدمی دین سے محروم ہے دین سے دور ہے اس کے ساتھ دنیا ملے اس کو یہ اللہ کا عذاب ہے کیوں اب اور اللہ سے دور ہو گئی ہے لیکن ایک آدمی دیندار ہے اللہ سے ڈردار ہے اللہ کو اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے اللہ اس کو اس پہ دنیا میں اس سے خیر وجود میں آئے گی وہ زکار دے گا وہ غربا وقرا میں تقسیم کرے گا وہ حلال طریقے سے اس کو صحیح چیزوں میں سر کرے گا وہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرے گا اس کے لیے اور خیر بنے گا یہ وہ ان سکم علی بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اولاد کو بچاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ دیکھیے آخری بات کہتے ہیں بات, بات دو بخبی ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بیٹی اور نواز عرب نبی طالب رضی اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور شکایت کی اللہ کے رسول یعنی شکایت کے گئیں کہ ان کے ہاتھ میں چکی سے آٹا کے پیس کے جو بھی کام ہیں اس سے کیا ہے ہاتھ میں کیا ہو گئے ہیں چھالے آ گئے ہیں کتنی بیٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھالے ہیں کہہ رہے تھے اداری کون ہے شوہر بیوی کے بارے میں بتا رہے ہیں ہا. ہاتھ میں چھالے آ گئے ہیں گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں گئی اس لیے کہ وہ برآ ج اہ رفیب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں کچھ ان میں سے ہو سکتا ہے ان کو غلام دے دیں اب وہ سارے کام محنت کے کون کرے گا غلام یہ کیا کریں گی اللہ کی عبادت کریں گی محنت وہ چھوٹے گی تکلیف کم ہوگی ہے پلم کہتے ہیں کہ گئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ہو پائی تو کہتے ہیں کہ علی فرماتے ہیں عائشہ کے پاس گئی حضرت فاطمہ اور اس کا بیان کیا میرے ہاتھ ایسے ہو گئے اور یہ اور مجھ کو ایک غلام نہیں وہ غلام سارے کام کرے گا میں فاطم ہو جاؤں گی دین کے لیے اخبار جب اللہ کے نبی صلی اللہ عطائشہ کے پاس آئے تاشہ نے کہا دیکھیے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی تھی اور یہ مسئلہ ان کا ہے اور ایسا ایسا کہہ رہی تھی بات پہنچا علی فرماتے ہیں فجا وقد اقدنا مواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب ہم اپنے بستر پر لیٹ رہے تھے اس وقت میں ہمارے گھر تشریف لائے فضح نہ نقوم ہم اٹھنے لگے کہا ارمکانی کو جہاں ہو وہی رہو اٹھنے کی ضرورت نہیں لیتے رہو فجا فقا دبئی وبینہ کہتے کہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان آ کے بیٹھ گئے آ... ہیں کہ حق اجت تو برد قدم اللہ بک نہیں کہتے کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک سردی کا موسم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے طے کر کے فاصلہ آئے گھر پہ اور گھر پہ آ کے بستر پر آ کے بیٹھ گئے اور دونوں کے درمیان بیٹھ فاطمہ ہوئی ہیں آ کے بیٹھ گئے علی فرماتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی ٹھنڈک مجھے اپنے پیٹ پر محسوس ہو رہی تھی اتنے قریب ہم لوگ تھے اب کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ عبد القما ماں تم نے جو مانگا مجھ سے کہ غلام چاہیے نبی کی بیٹی کو غلام آیا ہے لیکن نبی کے گھر میں سے ہی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے کہ کیا میں تم کو جو تم نے مانگا ہے اس سے زیادہ اچھی چیز بتاؤں غلام تو نہیں ملنے والا غلام ملنے والا کیونکہ جب وہ دیتے تو دوسرا کیوں بتا دیں کیا میں تم کو غلام سے زیادہ بہتر چیز بتاؤں غلام ملنے والا نہیں غلام کے علاوہ دوسری چیز ایک میں بتاتا ہوں جو اس سے زیادہ اچھی ہے کیا ہے ادا اقدمہ مدا جب تم اپنے بستر پر جاؤ رات میں سونے کے لیے او اوئی تما الا اپنے بستر پر جب تم جاؤن و سلاطین وحمدین تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو تینتیس مرتبہ الحمدللہ کہو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو فہر الم خادم یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے خادم نہیں نبی کی بیٹی سب ٹھیک ہے ساری نام نہیں دے سکتے وہ دوسروں کے لیے وہ دوسروں میں جائے گا نبی کا گھر مجاہدے کے ساتھ جئے گا آسانی میں بیویاں ہوں یا بیٹی ہو آسانی میں مجاہدے کے ساتھ تنگی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ محنت کے ساتھ جیو تم کو مال نہیں ملے گا تم کو دنیا نہیں ملے گی تم کو امال ملے گی تم عمل مال نہیں گدام ملے گا امل محنت کرو تکلیف اٹھاؤ اللہ کو یاد کرو ذکر سے تمہاری تکلیف کم ہوگی اللہ کو یاد کرو سب تکلیف کم ہو جائے گی تو یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بہت عمدہ چیز جو قالم سے زیادہ بہتر ہے رات میں جب بستر پر جاؤ تھکی ہاری حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دن بھر کی محنت بستر پر جائیں گے تو کیا کرو اللہ کو یاد کرو اللہ کی پاکی بیان کرو اللہ کی تعریف کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو, کرو، تمہارے خادم سے بہتر ہے تمہارے کیا ہیں؟ خادم سے بہتر اس کو خدیب کو امام بخاری السلم نے روایت کیا اور آگے آئی اور آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کرنا ابو اب ہریرا اللہ بناتے ہیں کن آئین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمر من تمر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کھجورے تقسیم کر رہے تھے حسن ابن علی فی حسن ابن علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے حضرت فاطمہ کے بیٹے آپ کی گود میں تھے پلم نافار صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے سارا کھجور تقسیم ہو گئی صدقے کی آپ نے حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا اور اپنے کندھے پر ڈالا اللہ آصف ہی لوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بچے کا جو لعاب جو رال چپکتی ہے تو وہ لعاب آپ کو اپنے کندھے پر محسوس ہوا اور بچے کے منہ سے لعاب کب نکلتا ہے جب وہ کچھ کھا رہا ہو تو آپ کو اپنے کندھے پر کیا محسوس ہوا اس کا, اس کا لعاب کیوں نکل رہا ہے ایسا ڈالیں تو لعاب آ رہا ہے کندھے پر فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا منہ اٹھا کے دیکھا اس کے منہ میں کیا ہے اس کا منہ اٹھا کے دیکھا اس کا سر اٹھا کے دیکھا فریدا تم سی تھی اس بچے کے منہ میں کیا تھی کی؟ ایکجور ڈال دیا کون سی کھجور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے منہ میں ہاتھ ڈالا انگلی ڈالی اور وہ کھجور جو منہ میں اس کے تھی بچے چھوٹا بچہ ہے بھی. اس بچے کے منہ سے کھجور نکالی اور بچے سے کیا کہا کہا اس کو معلوم نہیں بچہ کتنا چھوٹا آپ دیکھ کے بچے کو کہاں لے رہے ہیں آپ گود میں کندھے پر ڈال کتنا چھوٹا آ گیا آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اتنے چھوٹے بچے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک طریقے اس کے منہ چھین لی کھجور کھا رہے بچہ نہیں اس کے منہ سے نکال لی کہا اس کو معلوم نہیں آل محمد صدقہ نہیں کھاتے ہماری کھانا جائز نہیں معلوم نہیں تجھ کو منہ سے نکال دی نکالتی ایک روایت میں کہ صحابہ نے کہا ایک صحابی نے کہا کہ فقیل یا رسول اللہ ما نہ کہہ رہے المنہ دم وقی نہ سبھی اللہ کے بچہ ہے ایک حضور سے کیا ہونے والا ہے آپ نے کہا نہیں اللہ آل محمد اللہ کا صدقہ ہم آل محمد کو صدقہ حلال نہیں ہے ہم نہیں کھا سکتے ہم خود بھی نہیں کہیں ہمارا بچہ بھی نہیں کہا. یہ ہے ہمارے گھروں کا حال اگر پڑوس سے کچھ چوری کر کے لائے آئندہ مت کرنا لیکن یہ مت جا سکول سے پینسل چوری کر کے لایا بتا کتنی بہت مہنگی کہاں دلایا اب لے کے مجھے گھر میں ہوم ورک کر پیسے مل گیا اگر پانچ ہزار کی نوٹ باہر ملی ہم راستے میں لائے داخ میں اس میں سے چاکلیٹ داؤں گی تب تو لے گا اتنا بڑی نوٹ ہے کیا کرے گا اس کی کپڑے لیں گے اسے ہمارا حال ہے وہاں چھوٹا بچہ اتنا اس کو گود نہیں لیا جاتا ہے لیکن بچپن سے اس کو سکھایا جاتا ہے بچپن سے اس کو ہمارے گھروں میں ہے بچہ گالی دیا ادھر بیٹھ جاتا گالی دیا گالی نہیں دیتے بیٹا حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے سباب المسلمی پتو مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے زبان سے پوچھ ہوگی زبان کی پوچھ ہوگی تیام کے لیے اللہ کو جواب دینا ہے بنائیں برابر نہیں نہیں کرنا بچہ کچھ غلط کام کی نماز نہیں پڑھا میں جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ سات سال کا ہو گیا نماز سکھاؤ دس سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھ رہا ہے سزا دوست آج ہمارے یہاں نہیں اسکول جا, نہیں جائے گا سزا ہے نماز نہیں پڑھے گا سزا نہیں مکتب میں نہیں جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں مکتب کی کوئی قیمت نہیں ہمارے جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے دعائیں سکھائی جاتی ہیں نماز سکھائی جاتی ہے اخلاق اور حدیث اور قرآن سکھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کا مکتب ہوتا ہے کتنے ماں باپ ہیں جو مکتب میں اپنے بچے کو لا کے چھوڑتے ہیں کوئی اللہ ماشاء اللہ بس لگائے گا رکشہ لگائے گا ہزاروں قرض کرے گا کسی دن رکشہ والا اگر نہیں آیا خود بائک پہ لے جا کے چھوڑے گا آپ اس کو دیر روی چلے گا بچہ اسکول میں جانا چاہیے ایجوکیشن جو جنت میں لے جانے والا ہے وہ ایجوکیشن جو اولاد کو بگاڑ دے رہا ہے اس ایجوکیشن کے لیے ہم اپنی اتنی زندگی برباد کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم منع نہیں کرتے پڑھاؤ لیکن دین دین کا آپ خود نہیں پڑھا سکتے آپ مکتب میں لے جاؤ کوئی عالم کے پاس بٹھاؤ اس کو سکھاؤ بھی وہ نہیں سیکھے گا اگر اسی حال میں بڑا بنے گا آپ کے بڑھاپے میں آپ کے کام نہیں آئے گا بول جاؤ یہ دین ہے جو ایک انسان کو ماں باپ کی قدر سکھاتا ہے دنیا کے علوم میں کہیں نہیں اس بارے میں وہ فزکس کیمسٹری آسمان زمین گزا گھوڑا بینس میں ڈھل یہی ہے ما باپ فلا تقلّہ اما اوپی یہ کوئی آپ نہیں ہے اس کو انسان بنا آپ اس کو ڈاکٹر انجینئر سب بنا رہے ہیں انسان مسلمان نہیں بنا رہے اس کو خرچ کریں فکر کریں دیکھیں محتم میں لے جا کے بچے کو بٹھاؤ جو آدمی بچوں کی تعلیم کے بارے میں لاپرواہ ہے وہ بچوں کی قیامت میں جواب دینا پڑے گا اس کو کل لوگوں رائے لوگوں روایتی ہی تو میں سے ہر ایک سرفل کر رہا ہے اس کی بکریوں کے بارے میں اس کے ماں ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تیاری ہے جو جواب اس کے بگڑنے کی ذمہ دار ماں باپ کھلا رہے پلا رہے صاف کر رہے اس کو اس کو دین نہیں دی رہے بھائی آپ اس کے لیے کھانے پینے سے بڑھ کے دین ہیں کلارے کلارے اس کی دنیا کی جاننا اس کے پیٹ کی تکلیف دور کر رہے ہیں آپ مٹا رہے ہیں اس کی بھوک آپ ختم کر رہے ہیں وہ جہنم اس سے بچانے کا کیا انتظام ہے جوان ہو جائے گا آپ کی بھی نہیں سنے گا جوان ہونے سے پہلے اس کو دیندار بناؤ جوان ہونے کے بعد نہیں سنے گا اس کی تبدیل مانے گا نہیں مانے گا کوئی گارنٹی نہیں بچپن سے سیکھا بچے کے بچپن کے کچھ سال وہ بہت سیمتے ہوتے ہیں آپ کو سیکھا اسی لیے کہا ان سکور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائیں <تصفح> اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے <تصفح> اور دین سیکھنے اور سکھانے والا آپ کو بنائے اکو رازا ابھی طور ہوگی اور ان شاء اللہ دس منٹ سے دماغ کھڑی ہوگی جب ان شاء اللہ